فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله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 اللهم بارك تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحمٰن الرحیم حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی چاہے ایک فرد کی طرف سے ہو وہ زمین و آسمان پر ایک بوجھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارتا ہے اور پھر زمین میں مختلف عذابوں کی شکل میں فتنوں اور فساد بپا ہوتا ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے العبد الفاجر ادامات یسری ہومن الباد الب البلاد ایک فاسق فاجر اور نافربان بندہ جب مرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق شہر لوگ درخت اور جانور سب راحت میں آ جاتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے یہ سب پریشان ہے جب وہ مرتا ہے تو یہ ساری مخلوق راحت میں آ جاتی پھر جرائم اور گناہوں کے بہت سے مراتے ہیں اور سب سے بھیانک گناہ جو ہے وہ شرک ہے. اگر توحید میں خدل ہو اور بندہ شرک کا مرتکے ہو تو وہ سب سے بڑا بوجھ ہے اس دھرتی پر اس کا وجود ناقابل برداشت ہوتا ہے آسمان کے لیے زمین کے لیے ہر مخلوق کے لیے اللہ کے شہروں کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے ہر مخلوق کے لیے وہ بوجھ ہوتا ہے اور ناقابل برداشت ہوتا ہے اور چونکہ ایک مشرق انسان سب سے زیادہ اللہ تعالی کی غیرت کو للکارتا اور چیلنج کرتا ہے تو وہ زیادہ اس کائنات میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے ایک مشرق کا وجود بھی خطرناک ہے اور چے جائے کہ قدم قدم پر شرک کے اڈے ہوں شرک کی درگاہیں ہوں غیر اللہ کو سجدے ہوں قبروں کے طواف ہوں اور قبروں پر دیئے جلائے جاتے ہوں چادریں چڑھائی جاتی ہوں تو کس قدر یہ بوجھ ہے پوری کائنات کے لیے ظہر الفساد فی فل بربحر با کا سب تحید ناس باہر میں اگر فساد پیدا ہوتا ہے بگاڑ آتا ہے تو وہ لوگوں کی اپنی کمائی ہوتا ہے لوگوں کا کسب کوئی بھی بگاڑ ہو فتنا یا فساد ہو اس کی ابتدا اللہ تعالی سے نہیں ہوتی لوگوں سے ہوتی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ عدل کرتا ان حرم ظلم آئلہ نفسی بجال تو ہو بہنوں کو فلا اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے تم پر بھی حرام کر دیے ظلم نہ کرو اللہ ظلم نہیں کرتا تو جو بھی فتنہ ہوگا بگاڑ ہوگا قدل ہوگا فساد ہوگا امراض ہوں گے کاروباری گھاٹے ہوں گے معاشی اور معاشرتی بدحالی ہوگی اس کا آغاز خود بندے کرتے ہیں اللہ تعالی نہیں کرتا رحمتی سابقت غازہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہوں تو پھر یہ جرائم جو ہیں بہت بڑا شکد بوجھ ہے یہ ساری مخلوقات کے لیے اور جو یہ مجرم دنیا سے جاتے ہیں مرتے ہیں تو دنیا کو راحت نصیب ہوتی رہتی ہے اس قوم کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ ہمارا نجات دہندہ عقیدہ تو ہی دیا بس باقی معصیتیں قابل برداشت ہو سکتی ہیں لیکن توحید کا قتل کسی قیمت قابل برداشت نہیں توحید کا فہم ضروری ہے توحید کا علم ضروری ہے اور شرک سے بچاؤ انتہائی ضروری ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن سلامتی حفاظت حاصل ہو ہمارا وطن پورا اس وقت ڈوبا ہوا ہے اور ایک عذاب کی خطرناک صورت حال ہے یہ آغاز ہماری طرف سے ہی ہے ہماری حرکات ہمارے معاملات ہمارے عقیدے سب مل کر اس بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اس کے عذاب کی دو صورتیں ایک اس کی پکڑ پوری قوم کو لپیٹ میں لے لیتی کوئی بچتا ہی نہیں قوم یاد قوم سمود قوم لوت نہ ان کا کوئی مرد بچا نہ بچا نہ بوڑھا نہ عورت اللہ نے سب کو تباہ کر دی یہ عذاب کی خطرناک صورت ہے اور عذاب کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کچھ بندوں کو پکڑتا ہے اور باقی بندوں کو ڈھیل دیتا ہے جن کو ڈھیل دیتا ہے ان کے لیے ایک موقع ہے رجوع کا توبہ کا اللہ تعالی کی طرف لوٹنے کا گر کہ اب بھی لوٹ آئیں اس کی ایک صفت ہے ہیلم گردواری اور حلم تحمل ڈھیل دینا تاکہ میرے بندے اس ڈھیل سے فائدہ اٹھائیں جو ڈوب گئے ہلاکت کا شکار ہو گئے انہوں نے عذاب چکھ لیا اور جو زندہ موجود ہیں ان کے لیے ڈھیل ہے سوچنے کا موقع سمجھنے کا موقع رجوع کا موقع اب بھی اگر رجوعی اللہ نہ ہو تو پھر یہ بہت بڑے خسارے کا معاملہ وہ لیل احمد قیدی متین جب ڈھیل دیتا ہوں اور بندے پلٹ کر نہ آئیں انابت اور توبہ کا راستہ اختیار نہ کریں تو پھر میری پکڑ بڑی شدید اور ہولناک ہوگی ضرورت سب سے زیادہ عقیدت توحید کے فہم کی جو اللہ کی رضا کی اساس ہے اور اس کی محبت کی بنیاد ہے یہ دیوان اللہ یغفر شرک کا دیوان ایک ایسا دیوان ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک سچی توبہ نہ کرے اور دیوان اللہ بھی ایک دیوان گناہوں کا ہے اگر توحید سلامت ہو تو اللہ تعالی گناہوں کے دیوان کی پرواہ نہیں کرے گا توحید کی سلامتی ان گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گی ہاں اللہ یہ کہ گناہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ کی مشیت اس گناہ پر عذاب دینے کا تقاضا کرتی ہے تو عذاب ملے گا مگر توحید کی برکت سے عذاب دائمی نہیں ہوگا عارضی ہوگا بلاخ چھٹکارا پا جائے گا اور جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے گا اس آیت مبارکہ میں فعلم لا الا جان لو لا الہ الا اللہ کو امام بھائی رحم اللہ نے اس پر جو باب قائم کیا العلم قبل القول والعمل ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم اور یہ دلیل پیش کی فا علم انہ الَہ اللہ لا الحد اللہ قول ایک کلمہ ہے اس کلمے کو جان لو وسطرزم لذنبک اور پھر اپنے گناہوں سے استغفار کرو یہ ایک عمل ہے تو ہر قدر عمل سے قبل علم ہے یہ آئےت کریمہ علم کی فضیلت کی بڑی زبردست دلیل ہے سفیان عمر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے فرمایا کرتے تھے کہ فضیلت علم میں یہ آیت کریمہ بہت بڑی دلیل کلمہ لا الہ بھی علم کا محتاج ہے ہر عمل علم کا محتاج ہے ضروری ہے کہ اس کی معرفت ہر بندے کو ہو تو علم ہر شے پر مقدم ہے ہر قول سے پہلے ہر عمل سے پہلے اور لاہ قول ایک کلمہ ہے جس کو جانو اور پہچانو اس کو جاننا ضروری اس کلمے کی معرفت ضروری یہ کلمہ کیا ہے یہ کلمہ توحید خالص کی بنیاد نبیر اسلم نماز سے سلام پھیر کر دعائیں پڑھتے تھے ان میں تین بار لا الہ الا تھا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, له الملک الحمد وحمد وحُ اللہ شاہین قدیر بلکہ فجر مغرب کے بعد یہ دس دس بار پڑھا کرتے تھے پھر ایک اور دعا ایک اور ذکر لا الہ الا اللہ ولا نا دلہ اور ایک اور دوا لا اللہ مخل سعین اللہ الدین یہ جی تین دفعہ تکرار لا اللہ کا درقیقت جو آگے جملے ہیں وہ لا الہ اللہ کا معنی ہے مفہوم بازی کرتے ہیں کہ لا اللہ کیا ہے پہلا جملہ لا اللہ وح د لا شریک الح اللہ کیا ہے اس کا معنی وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریق اس کا کوئی شریک نہیں ہے جس کلمہ کا معنی ہے لا لاح وح د لا الہ جو ہے اس کا معنی ہے لا شریک الح اور عبد اللہ کا معنی وحدہ ایک طرح کی تاکید ہے یہ اور تاکید کے ساتھ اس کلمے کا معنی بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اور معنی نہ کریں تبلیری جماعت میں اس کا معنی کیا کرتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین بھی اس کا معنی نہیں یہ تحریف ہے الوحیت کے عقیدے کو مستق کرنے کے مترادف یہ کلمہ توحید الوحیت کی بنیاد خود نبی علیہ السلام اس کا معنی کر رہے ہیں لا شریک الح وہ اکیلا معبود ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کلمے کی جو ایک معنویت ہے جو عقیدے کی اساس ہے اس سے لوگوں کو دور کرنا پتہ نہیں کیا مقاصد مضموم مقاصد جو بھی مقصد وہ بدترین مقصد اگر انبیاء کی تعلیم سے انحراف ہے انبیاء کے عقیدے سے انحراف ہے جو نبی علیہ السلام نے اس قوانہ متعین کیا اس سے انحراف ہے تو یہ پرلے درجے کی دین سے بغاوت ہے لا الہ الا اللہ وقد ہُ لا شریق الگ یہ وخد یہ معنی ہے الا اللہ کا اور لا لاشریف الگ معنی ہے لا الہ کا اللہ کاقید کے ساتھ کہ معنی یہی اس کا اور کوئی معنی نہیں یہ وکلم توحید الوحیت کی بنیاد اور دوسرا ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ لا نہ الا اللہ ایہ. وہی مینا لا رد اللہ کیا معنی اس کا لا نہ ابدو اللہ ہم نہیں عبادت کرتے مگر صرف اسی کی وہی توحید و صرف اسی کی عبادت کرتے اور کوئی نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی ولی نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر صرف اس کی عبادت کرتے تو آپ کا یہ فرمان بھی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی اور کوئی معنی مت لینا یہی معنی ہے اس کا جو معنی لوگ کریں گے خدر حقیقت اس عقیدے کے فہم سے آ رہی ہے لا دقمن عبادت کے لائق کوئی نہیں صرف ایک اللہ ہے باقی جو ہمارے وائس گا گا کر کہتے ہیں کوئی کوئی مشکل کچھ کو نہیں کوئی حاجت اور صرف ایک اللہ کو پیدا کرنے والا نہیں صرف ایک اللہ یہ اس کا معنی نہیں مشکل خوشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں رازق کوئی نہیں صرف ایک اللہ ہے یہ توحید ربوبیت ہے اس کا اعتراف مشرقین بھی کرتے تھے ان سے پوچھتے قرآن میں آسمانوں کا خالق کون ہے زمینوں کا خالق کون صرف ایک اللہ اس کائنات کا خالق کون ہے راز کون صرف ایک اللہ وہ مانتے تھے اس کو توحید ربوبیت کا اقرار سب کرتے تھے اس دن کو توحید الوحیت سے تھا ایک اللہ کی خالص عبادت نہیں تھی یہ جو گا گا کر ترجمہ کرتے ہیں لا الہ لاہ کا یہ غلط ہے صرف ایک ہی ترجمہ عبادت کے لائق کوئی نہیں صرف ایک اللہ اور تیسرا جملہ لا الہ الا اللہ مخلصین مخلس الحدین یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو عقیدہ ہے یہ خالص اللہ کے لیے کوئی سے ملاوٹ نہ ہو کسی مخلوق کی عبادت کا ذرہ بھی شامل ہو ساری عبودیت اللہ کے لیے ہو اللہ دین الخالص اس کے لیے دین خالص ہے تو توحید خالص کیوں نہ ہوگی تو نماز کے بعد یہ تینوں جملے جو اللہ کے بعد ہیں اس کلبے کی مقصدیت کو اس کے معنی کو اور اس کے ہدف کو متعین کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے من منقط ال خالص من قلبے ہی حرم اللہ علیہ جو بندہ لا کہے اور خالص ہو کر کہے اس کے اللہ کہنے میں کسی غیر کی ایک ذرہ کی ملاوٹ بھی نہ ہو بالکل خالص ہو اللہ اس کو جہنم پہ حرام کر دے بہت بڑی سعادت ہے اور اس شہادت کا مدار عقیدہ توحید بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے منشاہدہ وہ ان محمد ورسول وہ ان عیسیٰ عبداللہ ورسول حقن حقن جنت حقن و نار على ادخلا اللہ من العمل وادہ بن سامد اس کی راوی رض یہ بندہ گوا دے لا اللہ کی معبود حق صرف ایک اللہ ہے یہ گواہی تھے دوسری گواہی یہ تھے کہ انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں تیسری گواہی یہ تھی وہ ان عیسیٰ عبداللہ رسول کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے ببنعمت ہی اور اللہ کی ایک لونڈی کے بیٹے ہیں مریم کے والجنت حق اور گواہی دے کہ جنت حق ہے موجود ہے اللہ کی مخلوق موجود ہے بن چکی بنار و, و حقن جہنم بھی حق ہے جس بندے کے عقیدے میں یہ پانچ گواہیاں جمع ہو جائیں ادخلا اللہ جن اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ مقاندر عمل جیسے بھی ہوں اللہ عمل کی پرواہ نہیں کرے گا بندے کے اس عقیدے کو دیکھے گا کہ بندہ یہ ساری گواہیاں دے رہا تھا یہ ساری شہادتیں دیتا ہوا ہے عمل جیسے بھی ہوں اللہ اس کو جنت داخلہ عطا فرما دے جنت کے داخلے کی دو صورت یا تو ابتدا ایسی اس کی پختہ توحید ہے ایسی اس کی فکر اور عقیدے کی سلامتی ہے ایسا یقین ہے ایسا اخلاص ہے کہ اللہ گناہوں کو دیکھے گا ہی نہیں اور جنت کا داخلہ ابتدا نہ فرما دے گا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے یا پھر اگر جرائم بڑے سنگین ہیں بتا بڑی سنگین ہیں تو اللہ سزا دے گا اس کی مشیت لیکن وہ سزا دائمی نہیں ہوگی وہ سزا عارضی ہوگی پہ آخر جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کا داخلہ اس کو حاصل ہو جائے گا اب یہاں عقیدے کے خزانے ہیں اس حدیث میں سابقہ دو قوموں سے واسطہ پڑا تھا یہودی اور عیسائی یہودی عیسی علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے اور عیسائی عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے تھے کہتا یہ اللہ ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے نارظم اللہ ان دو گمراہ قوموں کی تردید ان یا انبیاء تو بہت ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں یا یاحو علیہ السلام اسحاق علیہ السلام صالح علیہ السلام خود علیہ السلام مگر یہاں صرف دو امبیا پر گواہی کا ذکر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیکھو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں کے عقیدوں میں بڑا خلل ہو کوئی کہہ کہ وہ اللہ کا نور ہے کوئی کہہ کہ اللہ کا حصہ ہے اللہ کا جز ہے کوئی کہہ کہ وہ اللہ ہے جو مستوی عرش کا خدا ہو کر ادر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر کوئی کہتا حیران ہو مصطفیٰ کو کیا لکھوں خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں ایسے ایسے عقیدے لیکن وہ تھوڑے بندے جو دنیا سے کٹ کر گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں بڑا لوگ غلوب کریں گے آپ کے بارے جو بندہ اس غلوب سے بچ گیا اور اس عقیدہ اس صافیہ کو اپنا لیا کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کیونکہ آپ کے بارے میں لوگ بڑا غلوب کریں گے یہاں تک کہیں گے کہ وہ جو ذات احد ہے اللہ ان علی فاور دال تین و روف وہ ذات احمد میں جو اللہ کا رسول ہے روح پوش ہے احمد کے چار عروف ہیں احد کے تین عروف ہیں وہ تین و روف والا ان چار روف والے کے اندر روح پوش ہے ایسے ایسے عقیدے مجرمانہ ان عقیدے بیان کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہیں چھت نہ گر جائے آسمان نہ گر جائے سا ساتھ, ساتھ ہم یہ کہہ دیں گے کہ جس جس جس نے عقیدے بنائے ہیں اشعار بنائے ہیں ساری مخلوقات کے برابر اس پر اللہ کی لان ہیں لیکن جو بندے وہ تھوڑے سے ہیں اتراف سے نکل جائیں اور اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ بنا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول نہ وہ نور ہیں نہ اللہ کا جز ہیں نہ وہ اللہ ہیں اس عقیدے کو اپنا لیں اور عی اس علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھے اللہ کے بندے اور اس کے رسول عیسائی ان کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے تھے اللہ کا بیٹا مانتے تھے پوری عیسائیت کا رد یہودی ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے طرح طرح کے الزام اور اتحام ان پر عائد کرتے تھے تو پوری یہودیت کا رد ہے یہودیت کا رد کر دے عیسائیت کا رد کر دے اور اس بابرکت عقیدے کو اپنا لے عیسی اللہ کا بیٹا نہیں ہے نہ ہی وہ اللہ ہے بلکہ اللہ کا بندہ اللہ کا رسول اور ابن احمد ہی اس کی ایک لونڈی کا بیٹا ہے وہ لونڈی مریم علیہ السلام ان کی والدہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے یہ شہادتیں دے لیکن جو سب سے مقدم شہادت وہ توحید کی من شاہدہ انہو لا الا اللہ جو گواہی دے لا الا کی یہ گواہی کب معتبر ہوگی جب لا الا اللہ کے تینوں معنی جو اللہ کے نبی نے بتائے ان کو قبول کرے لا الا اللہ واحدہ لا شریق اللہ اور لا الا لا الا اللہ اور لا الا اللہ مخل سید الحدین ان تینوں بنیادوں پر اس کلمے کو معنی اور گواہی تھے پھر بکیا گواہیاں جنت حق ہے جہنم حق ہے حق ہونے کے دو معنی ہیں ایک جنت اور جہنم ان کا علم جو کتاب و سنت نے دیا وہ حق ہے دوسرا معنی یہ موجود ہے اللہ پیدا کر چکا آخرت کی ہر چیز بن چکی جنت بھی جہنم بھی جنت کی نہریں جنت کے میوے باغات حورے جہنم کی آگ حوض کو سر پھلے ہر چیز بن چکی میزان ہر چیز بن چکی اس پر ایمان لے لو وہ حق ہیں اور ان کا وجود موجود ہے قائم ہے اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ فرما دے گا عمل جیسا مرضی ہو یہ عقیدہ توحید کی برکات مگر فہم صحیح کے ساتھ اس لیے علم کو کلمے پر مقدم کیا کلمہ لا اللہ بڑا اہم ہے مگر اس سے پہلے علم ہے سمجھو تو صحیح کلمہ ہے کیا جانو تو صحیح پہچانو تو صحیح یہ خالی تکلم کا کلمہ نہیں ہے نہ یہ کہ سینے پر ضربے مار مار کے اس کا ذکر کرو ورد کرو بتیاں بجا کر حلقے قائم کر کے نماز کے بعد بلند آباد سے اجتماعی معنی معلوم ہے مانے سے ذہن بالکل خالی دل بالکل خالی تو اس لیے علم پہلے اس کلمے سے فا علم انہ کلمہ توحید یہ دین کی ایمان کی اسلام کی اساس ہے مگر پہلے جانو تبھی تو پیغمبر السلام کا فرمان ہے مات وَهُوَ يعلم تو لا داخت ہے حق کی گواہی یہ کلمہ لا بہوم اور اس کو جانتے بھی ہوں خالی تلفظ نہیں رٹرٹ الفاظ نہیں بلکہ اس کو جانتے بھی ہوں تو صحیح مسلم کے دیکھ جس کی موت اس طرح کہ کلمے کو جانتا ہو اس کے معنی کو سمجھتا ہو داختہ جنت ہو جنت میں داخل ہو تو علم کو مقدم کیا کلمے پر جس میں بڑی اہمیت ہے یونا کا قول یہ علم کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل کہ کلمے سے پہلے بھی علم ہے اس کو پہچاننا اس کو جاننا اور وسطف لم پھر اپنے گناہ کا استفار کرون المؤمن مومنات اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے استفار کرو پھر استفار کرو یہ حکم اللہ کے بیگمبر کے لیے مگر آپ کے توس سے حکم ہمارے لیے اللہ کے پیارے بیگمبر معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے جب آپ کو حکم ہے استغفار کرنے کا اور آپ کرتے تھے اجتقوم اتمرا ایک دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں تو ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت تو استغفار ایک اچھا عمل ہے خوبصورت عمل ہے پسندیدہ عمل ہے مگر استغفار بھی اس کلمہ لا لاءد اللہ کے علم کے بعد ہے اگر اس کا علم نہیں ہے تو استغفار بھی بالکل بے مقصد اور بے فائدہ ہے بنیاد بناؤ عقیدے کی بنیاد بناؤ لا لہد اللہ کی بنیاد بناؤ اور یہ بنیاد صرف تکلم اور نطخ اور تلفظ کی حد تک نہیں بلکہ یہ بنیاد معرفت کے ساتھ ہے علم کے ساتھ ہے دل و جان سے کلمے کو قبول کرنے کے ساتھ جس کو جس کو گواہی کا گواہی میں زبان دل اور عمل سب جکساں ہوتے ہیں تو بندہ کامیاب اور آگے فرمایا کہ ول یار متقلب مسوا اللہ جانتا ہے تمہارا متقلب بھی تمہارا مسوا بھی متقلب کیا ہے تمہاری تصرفات تمہاری حرکات انسان صبح کرتا ہے اور اس کی حرکات شروع ہوتی اللہ سب جان رہے سب دیکھ رہے اس کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھو ہماری ساری حرکات اللہ تعالی کی نگرانی میں اللہ دیکھ رہے اللہ جانتا ہے تمہارا متقلب صبح کرتے ہو کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے کوئی ڈیوٹی پر جا رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کاروبار حلال کا ہے یا حرام کا ہے ڈیوٹی پر جا رہا ہے رشوت تو نہیں لیتا رشوت خور تو نہیں ہر چیز دیکھ رہا ہے اگر تم یہ حقیقت جاننے کے باوجود گناہ کرو گے تو بڑی دی دے لے رہی ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تم گناہ کر رہا ہے. اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں تو اللہ تمہارے متقلب کو جانتا ہے تمہارے تصرفات کو تمہاری حرکات کو نبی علیہ السلام کے خدیش مسلم نے کل بائے ہو مورہ مو پکوا ہو ہر بندہ صبح کرتا ہے اور صبح کے بعد اپنے آپ کو بیچتا ہے کوئی اس طرح بیچتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنگم میں گرا دیتے ہے اور کوئی اس طرح بیچتا ہے کہ اپنی گردن جہنم سے آزاد کر لیتا یعنی کوئی بندہ اس کا متقلب نیکیوں کے ساتھ ہے امال صالح کے ساتھ ہے وقت اور نماز کی ادائیگی عقیدے کی معرفت کا شوق صالحین سے ملنے کا شوق رسق حلال کا قصب ہر چیز نیک ہے شریعت کے مطابق ہے یہ بندہ رات کو لوٹتا ہے اپنی گردن کو جہنم سے چھڑا کر اور جہنم سے آزاد کر کے اور کچھ بندے ان کا متقلب جو ہے وہ گناہوں کی صورت میں رشوت خوری بھی ہو رہی ہے حرام خوری بھی ہو رہی ہے اہل بدر سے محبتیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اس مضمون سیاست کی خاطر دین بیچا بھی جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں عقیدے کا سودا ہو جائے دین کا سودا ہو جائے توحید بگڑ جائے کرسی مل جائے اللہ جانتا ہے سب دیکھتا ہے تو ہر شخص یہ صبح کرتا ہے کوئی شام تک تکیاں کر رہا اور کوئی شام تک گناہ کر رہا گھر واپس لوٹتے ہیں جو یہ گردن جہنم سے آزاد ہو چکی ہوتی جنت میں داخل ہو چکا ہوتا اور یا پھر وہ جہنمی بن کر لوٹتا یہ فرمان کافی نہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کل نادد یہ صبح ہر بندہ کرتا ہے یہ صبح ہر بندے پر ہوتی ہے. صبح کے بعد آپ کے معاملات حرکات شروع ہوتی ہیں آپ گھر میں ہوں باہر ہو کاروباری مرکز میں جہاں بھی ہوں سفر ہو حضر ہو متقلب موجود ہے اور اللہ جانتا ایک ایک حرکت کو جانتا اور پھر مسواکم تمہاری جائے استقرار کو بھی جانتا تمہارا ٹھکانہ ٹھکانہ کیا رات دن گزر گیا رات آ ٹھکانے پہنچ گئے تو اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہوں اب رات تم کیا کرتے ہو تمہاری جائے استقرار کیا ہے تمہارا ٹھکانہ کیا ہے ٹھکانے میں کیا عمل ہو رہے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے تو دن بھی اس کے سامنے رات بھی اس کے سامنے مسوا کا ایک معنی ہے متقلب اور مسو کا ایک من کے نباس سے منقول ہے متقلب سے مراد پوری دنیا دنیا کی زندگی اس میں رات بھی دن بھی سونا جاگنا ہر چیز ہے سارے معاملات ہیں مسوا سے مراد مرنے کے بعد جو ٹھکانہ بندے کا ٹھکانہ قبر ہے پھر قبر بھی ہمیشہ کی نہیں ہے برزخی زندگی ختم ہو جائے گی پھر آخرت ہے وہاں بھی ٹھکانہ حاصل ہوگا وہ ٹھکانہ اللہ کا علم ہے محدثین سل صالحین یہ بات پڑھ کر سن کر کپ کپا اٹھتے تھے فیصلے ہو چکے ہیں نبی رسم ایک صاحبی رو رہے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا کہ نبی एक ایک بار آئے ایک کتاب اس طرح اوپر کی وفی इस किताब اس کتاب میں سارے नाम کے نام ایک اور کتاب دکھائی اس میں سارے جہنمیوں کے نام مانا فیصلے ہو چکے مجھے پتہ نہیں میرا نام کس کتاب ہے اس, اس, اس کتاب میں یہ اس کتاب یہ مسو جو بھی آپ کا ٹھکانہ ہے وہ موت کے بعد قبر کی صورت میں ہو یا قیامت قائم ہونے کے بعد میدان محشر میں ہو قیامت کے فیصلے ہوں اللہ سب جانتے متقلب بھی جانتا ہے مسوا بھی جانتے اگر یہ فرمان آپ کے سامنے ہے تو پھر اپنے متقلب کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں اور اچھائی کی اساس جو ہے وہ توحید کی معرفت ہے انبیاء کرام کی طاقت کا نقطۂ آغاز ہے قولوا لا الہ الا اللہ جرائم بے تحاش ہے مگر سب سے بڑا جرم شرک ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرو اعلان کرو باقی جرائم اللہ تعالی خود دور کر دے ارف اکبر نے جب اس دعوت کا آغاز کیا تو اس معاشرے میں چوری ڈکیتی زنا رقص و سرود کی محفلیں شراب نوشی ہر چیز ہو رہی تھی مگر پہلی پنجاب معیش شرک سے تھی کولو لا الہ لاید پہلا حکم یہ نہیں تھا کہ شراب نہ پیو زنا نہ کرو ڈاکے نہ ڈالو قتل و کاردگری نہ کرو سارے جرائم ہو رہے تھے لا الہ دلال. پہلے رب علا کی معرفت اور معرفت بھی الوہیت کی صورت میں اور وہ بھی یہ سب مانتے تھے مشرقی مکہ کیا ان کا تلبیہ تھا ابو جہل بیت اللہ کا بی کرتا تھا اور لبیک اللہ لبیک لا شریک لکا لبیک جہاں تک اس کا تلبیہ بالکل درست ہے کہ اللہ میں حاضر تیرا کوئی شریک نہیں آگے ایک چھوٹی سی چل ہے اللہ شریق ان تم لکو مامک بس فلاں شریک وہ تیرا شریک ہے وہ شریک بھی ایسا ہے کہ تو اس کا مالک ہے وہ مالک نہیں ہے تھوڑا سا جہراب باقی بچتے تو اس کا مالک ہے وہ مالک نہیں ہے یہ بجال کا عقید ہے اور آج عقید دیکھ لو اللہ تعالی کی ناراضگی کی کا کیوں نہ لوگ نشانہ بنے بد عقیدگی میں بچال کو کراس کر کے اس کا انحراف ایک نکتے کا تھا لا شریک مان رہا اللہ تعالیٰ کو اور یہاں لوگوں نے شراکا بنا رکھی قدم قدم اور درگاہ ہے قدم قدم اور پوجا کے مرکز دیے جلائے جانا چادریں چڑھائے جانا امیر ہو وزیر ہو کبیر ہو رئیس ہو سب اس میں ملوث تو پھر یہ قوم اللہ کی وعید کا نشانہ کیوں نہ بنے جب ایسے بیانک جرائم ہو تو اللہ تعالیٰ نے لا ہمیں رجوع کا موقع دیا اس کلم کا علم لے لو اس سے جو پچھلی آئے تھے وہ کیا ہے فر درون اللہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں قیامت کا انتا دے وقت کہ وہ اچانک آ جائے ان کو دبوچ لے کس چیز کا انتظار کر رہا ہوں فخت جائش قیامت کی علامت نہیں دیکھ رہے نبی اسلام کی بے شد قیامت کی پہلی علامت مانا قیامت قریب ہے آپ کو فرمان مبارک بوئس تو انا بس آئے تو ہیں مجھے اور قیامت کو اس طرح جوڑ کے بھیجا گیا ہے یہ میں ہوں اور یہ قیامت ملا کر تو علامت ظاہر ہو چکی قیامت کی اب علامتیں اور بڑھتی جا رہے ہیں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ کس چیز کے منتظر قیامت کے اچانک آ جائے یہ قیامت قیامت بھی ہے اصل عمومی قیامت اور بندے کی موت بھی مرنا بھی قیامت تھی اچانک آئے گی تو یہ خیر خواہی اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں عالم اللہ تیاری کر لو اور وہ تیاری کیا ہے لا الا اللہ کا علم حاصل کر لو یہ علم اگر آ ساری قواہتیں ساری برائیاں اللہ دور کر دے گا عقیدہ توحید اور توحید کے نور کی برکت ہے یہ ترتیب ان دونوں آیتوں کی بہت زیادہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دے رہی ہے یادو قیامت کا انتظار ہے اللہ کے عذاب کا انتظار اللہ کا عذاب تمہیں آدھ بوچے تو اس سے قبل ضروری نہیں کہ تم تیاری کر لو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیاری کیا ہے اس کرنے کو پہچان لو اس کی معرفت حاصل کر لو نفی اور اس کی بنیاد پر ان معانی کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے بیان کیے وہ معانی نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں جس میں توحید الوحیت سے کھلم کھلی بغاوت ہے ان کے اپنے مضمون مقاصد ہیں کیا چاہتے ہیں لیکن مانا ہوئی جو اللہ کے نبی نے بیان کر دی یہ ایک رجوع کا موقع ہے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا موقع کہ فعلم فا عالم اللہ اللہ اور پھر وسط العظم اس کلمے کا علم لے لو پھر استغفار کرو پاک صاف ہو جاؤ ظاہر بات باطن اور پھر ایک نئی زندگی شروع کرو عقیدے کی صحت کے ساتھ عمل کی سلامتی کے ساتھ خبردار اللہ جانتا ہے تمہارا متقلب تمہارا مسوع تمہاری حرکات تصرفات شب و روز گزار اعمال اور پھر سب سے بڑی جو ایک یہاں وعید کا ایک معاملہ ہے تمہارا متقلب تمہارا ٹھکانہ مرنے کے بعد کہاں جاؤ کہ ہمیں معلوم ہے یہ بات کافی نہیں ہے تمہارے ایک افسوس کے لیے غم کے لیے پریشانی کے لیے کہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے ہمارا نام کس کتاب میں اہل جہنم میں یا اہل جنت میں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیں اس کے اواف بندے بن جائیں اس کی طرف انابت کریں اس ذات سے تعلق جوڑ لیں یہ اس کا تقاضا ہے تو تقادے کی بنیادیں بیان ہو گئیں جن کا فہم ضروری ہے اور ان کو اپنانا ضروری اللہ باقافی الطاف رما دے جو ہمارے وطن کی صورتحال ہے اللہ یہ عذاب سارے ٹال دے املاک مویشی بڑی تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں پچھلے ہفتے ہم پنجاب کے بعض علاقوں میں تھے بڑی تباہیاں صلی اللہ تعالی السلام تھی اور عافیت دے دے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور اللہ ہمیں رجوع کی توفیق دے توحید خالص سمجھنے کی توفیق دے یہ عقیدہ ہی نجات دہندہ ہے اور کوئی چیز نہیں سبحان اور بیکر الحمد العالمين